أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت خل بهذا البلد ووالد وما ولد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 <وَشَتَتَيْن> وَهَدَيْنَاهُنَّ <جدَيْن> صدق الله العظيم لا, لا قسم کے لیے ہے لا قسم کے لیے لاکھ وسیم میں قسم کھاتا ہوں بیہاد البلد لہٰذا اس کے ساتھ البلد شہر میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی بلد اس کی جمع بلاد آتی ہے شہر انتا اور آپ لون حل کا معنی ہوتا ہے حلال ہونا مصدر ہے زورابا یا غریبوں سے مصدر ہے ایک منٹ آواز سلو ہے اب ٹھیک ہے آواز اب کہ اچھا سے حلال ہونا اور الزما کے ارد گرد حرم محترم کے علاوہ جگہ کسی جگہ میں اترنے والا اس کو الہل کہتے ہیں تو حرم جہاں پہ مسجد حرام ہے اور حل جو مکہ مظمہ کے ارد گرد جو حرم کے علاوہ جگہ ہے اس کو ہل کہتے ہیں وہ انتہم اور آپ داخل ہونے والے ہیں بحاظ البلد اس شہر میں حالانکہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں حالانکہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں ووالد وما ود اور قسم ہے باپ کی وما والد اور اس کے اولاد کی والد اور اولاد کی قسم خلقی کبد تحقیق پیدا کیا ہم نے خلقنا نا ماضی کا ہم نے پیدا کیا انسان انسان کو فی کبر بڑی مشقت میں کبد کا مانا تھا محنت مشقت سختی جگر میں درد ہونا یہ بھی اس کا معنی آتا ہے یسما بدا یق جگر میں درد ہونا ٹھیک ہے یہاں پر مراد سختی ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے آیا سب عليه عہد تفصیر بعد میں آئیے گی تفسیر انشاءاللہ ابھی صرف ترجمہ جی اح سب اللہ عہد اح سب کیا وہ خیال کرتا ہے اللہ قدر یہ کہ ہرگز نہیں یقدر قادر ہرگز قادر نہیں علیہ ہی اس کے اوپر احد کوئی اََصب ولہ یک علیہ عہد کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا انسان کے اوپر کوئی قابو نہ پا سکے گا جی میں نے کہا تفسیر بعد میں آئی گی میں صرف ترجمہ کرتا ہوں پہلے میں ترجمہ کرواتا ہوں ہر ہر لفظ کی پھر میں تفسیر انشاءاللہ بعد میں یہ میری ترتیب کو نہیں معلوم جی پہلے ترجمہ سنیں اس کے بعد تفسیر آئے گی ان جی یقولو کہتا ہے یقولو قالا کہتا ہے تو یہ ماضی کا سیگا ہے خرچ کیا میں نے ہلاک کیا خرچ کیا یہاں پر اس کا معنی خرچ کیا مالن مال لبا لبادا اس کا مانا ہوتا ہے تہ در تہ یعنی بہت سامان خرچ کیا یقولا وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا ایاح سب علم احد کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ایاحو کیا گمان کرتا ہے یا رہو یا رو کمانا دیکھنا یا رہو اس کو یا رہو کیا کو کسی نے دیکھا نہیں احد الکسی نے کیا اس کو کسی نے دیکھا نہیں الم لہو آئین الم کیا نہیں نعل ہم نے بنائی لہو اس کے لیے آئی دو آنکھیں کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ کیا ہم نے ان اس کی دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے نجدین دینا اور ہم نے راستہ دکھایا نجدین نجد کی نجدین دو روشن راستے روشن راستے یہاں پر مراد نیکی اور بدی کے راستے ٹھیک ہے دو روشن راستے وہ ہدئی نا نجدین اور اس کو دو واضح راستے بھی دکھائے فلا فلا پس نہیں تحمل داخل ہوا اقتحام باب اختیار سے ایک ماضی کا کسیح داخل ہوا القبہ گھاٹی الق تحمل پھر بھی وہ گھاٹی میں داخل نہ ہوا ادا اور آپ کو کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے فکو, فکو کمانا جدا جدا کرنا گرا کھولنا یا چھڑانا جدا جدا کرنا اس کا معنی پکو رقبہ گردن گردن چھوڑا دینا ہے او اطعام فی یوم ذی مبہ او اطعام یا کھانا کھلانا فی یوم دن میں مستقبہ بھوک اور کا معنی والا بھوک والا یا فاقے کے دن کھانا کھلانا یتیم دقربہ یتیمن یتیم زا مقربہ يتیم دا رشتے دار کسی رشتے دار یتیم کو او مس او مسکین یا کسی خاک نشین محتاج کو مطربہ کا معنی ہوتا ہے خاک نشین زا مطربہ خاک نشین بسکین کسی مسکین محتاج جو ایمان والے ہیں ان سے آمنو ایمان لائے و تو اور نصیحت کی نصیحت کی صبری صبر کے ساتھ تواسو اور نصیحت کی بالمرحمہ رحم کھانے کی پھر وہ, پھر وہ ان لوگوں میں سے ہوتا سمتان من پھر وہ ان لوگوں میں سے ہوتا جو ایمان لائے وہ تواس بصبری اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے و تواس بالمرحمہ اور رحم کی تاکید کرتے وسیعت کرتے تاکید کرتے نصیحت کرتے صحاب مانا الائکا یہی لوگ یہی لوگ اصحاب خوش نصیب یمین اصحاب کا مانا صاحب اور یمین مانا کا معنی خوش نصیب ٹھیک ہے یمین سے ہے خوش نصیب اولئیک اصحاب المیمن وہی لوگ بڑے خوش نصیب ہیں والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ والذین ارجن لوگوں نے کفر و کفر کیا بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ ہم وہ اصحاب المشأمہ وہ بدبخت ہیں مشأمہ عليهم نارم ان, ان نار سدہ بند کر دی جائے گی بند کی ہوئی باب افعال سے اس میں مفعول ہے سودا سودا مشمہ مئی منا سیدھا ہاتھ مش اما بایاں ہاتھ الٹا ہاتھ ٹھیک ہے تو دیا ہاتھ نیک بختوں کی علامت مش بدبختوں کی علامت ترجمہ سمجھ میں آ سب کو نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ